یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ اجزا وجل اتوار کے دن باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد حسب معمول جو سلسلہ ہمارا مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے وہ احکام تجارت ہے اور اس وقت ہم احکام تجارت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ان شاء اللہ جیسا کہ اس سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ بالخصوص بزنس کمیونٹی ہمارے ملازمت کرنے والے افراد اور اسی طریقے سے معاشی اور مالی معاملات سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کو شرعی رہنمائی مل جائے شرعی رہنمائی دے دی جائے تو اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ وائس میسجز بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ شاء از وجل ہماری کوشش ہوگی کہ اسے سلسلے میں شامل کیا جائے اور ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری مدنی مدت علی ان اللہ از سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور جواب آپ تک بڑھائیں گے ان شاء اللہ درود پاک کی فضیل شامل کرتے ہیں اور پھر سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نبی رحمت شفیع عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے زیشان ہے جب تک مسلمان بندہ مجھ پر درود پاک پڑتا رہتا ہے اللہ از وجل کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے کم پڑھو یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی کال لیتے ہیں اور کال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا جی میں محمد حفیظ گجراوارہ سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں کسی کا کام کرواتا ہوں اس سے میں لیتا ہوں بائیس سو اور جو جدھر سے میں کام کرواتا ہوں ادھر میں دیتا ہوں ستارہ سو روپیہ اس کے ساتھ میں فائنل نہیں کرتا کہ میں نے اتنے ہی دینے ہیں یا اتنے لینے دیتا میں ستارہ سو ہوں لیتا بارہ سو وہ پانچ سو جو میں رکھ لیتا ہوں وہ میرے لیے جیل ہے یا میرے لیے جیل ہے مہربانی کر کے اس کا جواب دے اللہ بلال والسلام سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان شیتیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ کام کیا کرواتے ہیں کیا نہیں کرواتے مثال کے طور پر ایک درزی ہے تھی. درزی کے پاس کام آیا اس نے کم پیسوں کا لے لیا یا کوئی مثال کے طور پر پنکھا بناتا ہے بائیس سو روپے جو ہیں وہ لیا کے تعلق سے تو نہیں ہوں گے جی پنکھا بناتا ہے موٹر بناتا ہے تو اس نے کیا کیا کہ رکھ لی دکان پر ٹھیک ہے اور اب دوسرے کو دے دی آگے کسی سے بنوا لی جی جو بھی اس کی بارگینی اور اتفاق ہوا دوسرے سے بنوا کر پھر اس کو دے دی ٹھیک ہے یہ جائز ہے ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ کوئی دکان کھل کر بیٹھا ہوا ہے تو مثال وہ میکینک ہے وہ خود ہی وہ کام کرے گا ٹھیک ہے کسی سے کروا کر دے دے تب بھی جائز ہے ٹھیک اگر یہی صورت ہے تو اس کا ہم نے بیان کر دیا ٹھیک ہے کوئی اور اگر صورت ہے تو پھر وہ بعد میں مدد کر دیں ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ شامل سلسلہ کر لی جائے گی اگلی کال دیجیے محمد طارف بات کر رہا ہوں اس کام تجارت میں سوال میرا یہ ہے کہ میری جو ہے ریڈی میڈ کام کی جو ہے نا دکان ہے نا تو میں جو ہے ایمبرائڈی کا کام کرتا ہوں تو میں جب آرڈر لیتا ہوں اس آرڈر میں کپڑا کسٹمر کو دکھاتا ہوں سامنے دکان سے یا اور لے کے دکھاتا ہوں وہ ہمارا ہوتا نہیں ہے لیکن ہم جو ہے اس کو ان کو دکھاتے ہیں اس سے ریٹ کسٹمر سے پے کرتے ہیں پورے یہ پورا سوٹ ہم اتنے کا آپ کو بنا کے دیں گے یہ ہمارا اس طرح سے کام کرنا کیسا اور یہ ہم کسٹمر سے ایڈوانس لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جب کام بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیمنٹ ٹھیک ہے سوٹ بیچتے تو نہیں نہیں سوٹ نہیں بیچتے ڈیزائن دکھاتے مطلب سوٹ بنا کر بیچتے ہیں کسٹمر سوٹ لے کر آئے امبرائڈری کرتے ہیں کڑھائی کرتے ہیں یہ تھا تو اب یہ میں سوال سمجھ کل دوبارہ چلا دیجیے گا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 ریڈی میڈ سوٹ یہ تیار کر کے لوگوں کو دیتے ہیں کپڑا کسی اور دکان سے لے کے دکھاتے ہیں ان کے میں شکال یہ ہے کہ جس وقت ہم سودا کرتے ہیں ہمارے پاس کپڑا موجود نہیں ہوتا تو اس کام کا تعلق ہے میکنگ سے ٹھیک ہے یہ عقد استثناء ہے یعنی آرڈر پر یہ مال بنا کر دیتے ہیں میکنگ اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو جس کام کے اندر میکنگ پائے جائے کہ پروڈکٹ تیار کر کے دی جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ملکیت میں وہ مال موجود ہو ٹھیک ہے بلکہ آپ آرڈر کر لیں آڈر لے لیں لینے کے بعد پھر اپنے جو ہے وسائل اختیار کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ آ, وہ چیز بیچ دیں پروڈکٹ بیچ دیں ٹھیک ہے اس کے برخلاف اگر یہ تیار شدہ بیچتے ہیں جی تو پھر جب تک ان کی ملکیت میں نہیں ہے تو ان کو آگے بیچنا اور سودا کرنا جائز نہیں ہوگا ٹھیک اس کی وجہ یہ ہے پہلی صورت کے اندر تو ان کو پورا میکنگ کا عمل کرنا پڑتا ہے صحیح یہ عقد استثنا کے اندر آ جاتا ہے صح. تو اس کی بنا پر اس وقت ملکیت میں وہ سوٹ ہونا وہ کپڑا ہونا یہ ضروری قرار نہیں پایا صح. دوسری صورت میں ضروری قرار پایا اگلی کال دیجیے تجارت میں سوال یہ جی ہے کہ میں ایک گورنمنٹ کے ایک ادارے میں کام کرتا ہوں وہ سامان نہ کچھ باہر سے پرچیز کرتے تھے تو میں نے کہہ دیا کہ جی آپ سامان مجھ سے لیا کریں کیوںکہ میں نے اسٹور بنایا ہوا جیسے میں نے اسٹور نہیں بنایا اور وہ سامان میں مارکیٹ سے پرچیز کرتا ہوں اور بیچ دیتا ہوں کیا میرا یہ ایک کام کرنا ایسا کرنا شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں کا مجھے مہربانی فرما کے مجھے اس کا جواب دے, دے. یعنی گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں اور دیکھا جائے گا ان کی جاب کیا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ان کی جاب ہے اسی شعبے کے اندر پرچیزنگ کی جاب ہے ٹھیک ہے اب یہ وکیل بھی ہیں اور اصل بھی ہیں ٹھیک ہے ایک طرف سے وکیل ہیں خریداری کے اور ایک طرف یہ ہے کہ اپنے مال بیچ رہے ہیں یعنی خریدنا بھی نہیں اور یہ بیچ بھی بیچ بھی رہے تو یہ صورت تو جائز ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے اچھا بعد ایسی صورتیں ہوں گی یعنی ہوتی تو عقد کے اعتبار سے یاد نہیں ہو سکتی بعد ایسی صورتیں ہوں گی کہ جہاں پر توہمت کے معاملات ہوں گے جیسا کہ فقاہ نے اپنی کتابوں میں مسئلہ بیان کیا کہ کوئی وقف کا متولی ہے تو اگر وہ وقف کی چیزیں خریدتا ہے تو اپنے رشتے داروں سے نہ خریدے تو رشتے داروں سے خریدنے میں جو دھیانت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے یا تو اس کے ذمے کام دیا گیا ہے اور یہ خود ہی جب اپنی کمپنی سے یہ خریدے گا جی تو ممکن ہے کہ جو ریٹ کے تعلق سے چیزیں ہوں اس کے اندر ادارے کو دھوکہ پایا جائے جی جی تیسری صورت یہ ہے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو ڈپارٹمنٹ کوئی اور خریداری کا یہ کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور مارکیٹ ریٹ پر سودا کرتا ہے تو مارکیٹ ریٹ پر سودا کرنے کی صورت میں یہ خود بھی بیچ سکتا ہے دوسرے سے سودا کروا سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر پوری وہ کرتے ہیں دستاویزات لیتے ہیں صحیح. کیونکہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اور عام ادارے ہیں جی. ان کے کام کرنے میں بہت فرق ہے اس اعتبار سے فرق ہے کہ یہ ادارے جو ہے وہ کام کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ٹیکس میں رجسٹر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے گورنمنٹ کے ادارے جی. گورنمنٹ ادارے عام طور پر ان لوگوں سے کام نہیں کرتے تو ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوتے ٹھیک تو پھر وہ پورا ٹیکس وغیرہ جو ہے جتنا بھی ہوتا ہے جس کمپنی سے وہ خریدیں گے اس کمپنی کو اپنے پورے ڈاکومنٹ جمع کروانے پڑیں گے جناب یہ چیز ہے میں نے اس پہ ٹیکس دیا ہے یہ پھر گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے یہ وہاں جمع کروائے گا اپنے اکاؤنٹ میں پھر اس آدمی کو وہ ٹیکس ریٹرن بھی ملے گا ٹھیک ہے سارے معاملات ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ جب کاغذات اور ڈاکومنٹ بنانے پڑے تو پھر یہ جھوٹ سے کام لیں صحیح. پھر اپنا نام ظاہر نہ کرنا چاہیں صحیح. تو معاملے کے اندر بڑی جو نا وہ پیچیدگی سی ہے جی. اور بہت ساری اقسام ہے ٹھیک اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی محمد اصد عطائی مرکز کا سیاز ہوں مفتی صاحب کی بات میں عرض یہ ہے کہ میں نے ایک ترزی سے تین سوٹ سلوائے ہیں ان کی اجرت پہلے سے طے ہے تو دو سوٹ تو انہوں نے تقریباً ٹھیک سی ہیں لیکن ایک سوٹ بالکل ہی خراب کر دیے جو کہ پہننے کے قابل نہیں رہا یعنی اس کی لمبائی بہت زیادہ کم کر دی تو جو مطلب ان کو جتنی لمبائی کرنے کے لئے کہا تھا یعنی وہ سوٹ میں پہن نہیں سکا نیا سوٹ ہی ضائع ہو گیا ان کے کچھ پیسے باقی رہتے تھے تقریباً ساڑھے تین سو روپئے وہ میں نے ان کو نہیں دی چونکہ پورا سوٹ وہ تقریباً ایک ہزار روپے کا تھا کیا اب مجھے وہ ان کو باقی پیسے دینے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں کچھ شرع رہنمائی فرما دیں ٹھیک ہے جی دیکھیں ایک ہوتا ہے جنرلی مسئلہ پوچھنا کہ بھئی اس طرح کا کام کرنا کیسا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کام ہو گیا اب ہونے کے بعد اس کی پوری عملی طور پر تطبیق کرنا ٹھیک ہے تو ایسے مسئلے کے اندر ایک مفتی کے اوپر قاضی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ دوسرے فریق کے بات بھی سنے ٹھیک ہے دو فریق انوالو ہو گئے دو فریق انوالو ہو گئے ٹھیک ہے قطع نظر اس کے ان کے ساتھ کیا ہوا صحیح مسئلہ عرض کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ درزی جو ہے وہ اگر تاددی کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی درزی ہے اجیر مشترک ٹھیک ہے تو عجیر مشترک جو ہے اس کے اوپر زمان کی جو صورتیں بہت واضح ہیں تو وہ اگر تادی کرتا ہے تو اس کے اوپر تاوان بنتا ہے جو نقصان اس نے کیا ہے کپڑا جلا دے اس کے فیل سے جو مطلب کام ہو اس کے اوپر بہت تفصیل سے بین کی ہیں تو تاوان کی سوٹے تو بنتی ہیں اب یہ ہے کہ اس کا موقف لے کر آپ اس سے بات کریں اگلا سوال دیجیے کام تجارت میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرا کام ویلڈنگ کا ہے اگر کوئی مجھ سے ویلڈنگ کروانے آتا ہے تو میں جب وہ پیسے پوچھتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں پچاس روپے وہ کہتا ہے نہیں جی اتنے بنتے ہیں تیس روپے پھر وہ مجھے تیس روپے ہی دے کر چلا جاتا ہے کیا جا ایسا اللہ صحیح ہے جس اللہ خرید ٹھیک ہے جی ممکن ہے ان کی عادت ہو کہ پچاس بول کے تیس ہی لیتے ہوں اچھا آج پھر یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ریٹ طے کرنا ظاہر بات کام کروانے سے پہلے ہی اس کا موقع ہوتا ہے صحیح لیکن ہمارے ہاں یہ ہر دوسری فیلڈ کے اندر ہی ہوتا ہے سروسز کروانے کا معاملہ ہو یا وہ کسی سروسز لی ہیں وہ معاملہ ہو یا پھر خرید و فروخت کا معاملہ ہو کہ بھاؤ کر لیا پیسے دینے کی باری آئے تو کہیں گے تھوڑا سا اور کم کر دو نا جی پیمنٹ کی باری آ رہی ہے جی تو اب اس کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی مایوب سوال ہے کیونکہ یہ رائے جو لمل طریقہ ہے لوگوں میں کاروباری دنیا میں ڈسکاؤنٹ کروانے کا یہ طریقہ ہے تو ہمارے یہاں ایک ہی فیلڈ ہے اس میں ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں مانگتا بتائیں کون سی کھانے پینے کی فیلڈ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں لوگ اور اضافی کچھ اضافی دیتے ہیں نا جی جی اس کے علاوہ جتنی بھی شعبے ہیں تقریبا یہ ہوتا ہے کہ جناب ڈسکاؤنٹ لوگ مانگ ہی رہے ہوتے ہیں کم کرو کم کرو چند روپے کی جب بھی ڈسکاؤنٹ اور لاکھوں کروڑوں روپئے جی اور پھر جب پیسہ دینے کی باری آئے گی پھر بھی ڈسکاؤنٹ کا تقاضا ہوگا تو اگر تو آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ چلو تیس ہی دے دو تو تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ راضی نہیں ہیں تو سامنے والا طرفہ تو پر تیس روپے نہیں دے سکتا صحیح یعنی جب سودا بالکل درست ہوا تھا جو مسئلہ ضرورت نہیں ہے ٹھیک تو طے شدہ اجرت دینا ہی اس پر لازم ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے جیسے ان کا کام ہے ویلڈنگ ہے چھوٹا سا یہ ٹاک کی بات کی کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پورے کام کی بات نہیں کی تو بہت ساری بہت ساری فیلڈز میں ایسا ہوتا ہے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں مثال کے طور پر مکینک کو لے لیجیے بریک ٹائٹ کرانا ہے کلچ صحیح کرانا ہے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں اور مارکیٹ کا اس میں ایک عرف ہوتا ہے کہ اتنے تقریباً اس میں چلتے ہیں تو اب لوگ پوچھتے بھی نہیں قیمت بھی نہیں پوچھتے بھائی کتنے پیسے لیں گے نہ وہ کہتا ہے اتنے دینا اب کام کرایا اور وہ جیب سے پیسے نکالے کچھ جو بھی دس بیس روپے بنتے ہیں وہ دی اور چلتے میں نے اور اس میں وہ بھی لے لیتا ہوں عمومی طور پر یہ بھی راضی رہتا ہے دیتے ہوئے لیکن بعض اوقات اس میں بھی کلیش ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں اتنے نہیں لوں گا میں تو اتنے لوں گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا دیکھیں کئی اقسام بنے گا نا پر ایک تو چیز یہ ہے کہ کام کی نویت واضح ہے ٹھیک ہے کام کی نویت واضح ہے اور اس کی اجرت جو ہے وہ متعین کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ کام اتنا ردی قسم کا ہے کہ پتا ہے کہ بیس روپے سے زیادہ لگیں گے نہیں ٹھیک ہے مطلب کہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے آپ کمپیوٹر لے گئے تو ان کا ایک طے ہے کہ جب ہم کھول کے دیکھنے گے اتنے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کیا صرف کھولا تو اتنے گے اتنے لیں گے پھر کام نکلے گا اس کے الگ لیں گے تو اب تے ہے کھول کے دیکھنے کو اتنے لیتے ہیں تو اب بارگیننگ کا موقع ہی نہیں بارگیننگ کا موقع تو تب ہوگا کہ جب بات آگے چلے گی ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے کہ بعض کام کی اجرت طے کر لی جاتی ہے پھر ایک اور کام نکل ہے بعد میں صحیح تو پھر جو دوسرا کام اگر نکل آیا ہے تو پھر جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا اگلی کال دیجیے میرا یہ سوال ہے کہ جو کوئی دار ہوتا ہے اس کو کام پہ پینلٹی لگائی جاتی ہے کام لیٹ کرنے پہ یا کوالٹی خراب ہونے پہ تو شریح طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے برائے مہربانی جواب اشیاء فرمانے جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے دیکھیں ٹھیکیداری کا معاملہ اور خرید و فروخت کا معاملہ مختلف ہے خرید و فروخت کے اندر تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر عیب نکل آیا ہے جی تو خریدار کے پاس دو اختیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا تو اس ایب کے باوجود چیز قبول کر لے ٹھیک ہے راضی ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ وہ اس کو رد کر دے ٹھیک ہے حنفی میں ڈیفرنس لینے کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے کہ بندہ بولے کہ یار سودا ہوا تھا ہمارا چیز کے اندر نقص نکلایا اور اس کی وجہ سے اس کے ایک ہزار روپے کم ہو رہے ہیں جی لہٰذا میں ایک ہزار کم دوں گا ٹھیک جی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے صحیح اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے صحیح جب ہمارا سودا کینسل اس چیز میں فاڑ نکلا ہے ٹھیک جی ہے یا مجھے صحیح چیز دو اگر <coughs> وہ مسلی ہے تو جی دوسری چیز آ سکتی ہے جیسے ورنہ سدا ڈیل کینسل ہو جائے گی ٹھیک ہے تیسری صروت یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے صحیح, صحیح اسی حالت پر صحیح لیکن صحیح وہ کام جس میں آپ اجرت دیتے ہیں ٹھیکاری کا معاملہ ہو گیا عربی میں اس کو مقابلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک کے معاملے کو تو ٹھیک کا جو معاملہ ہے ٹھیک داری کے معاملے کے اندر معاملہ مختلف ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے ایک ٹھیکہ دیا یہاں کا پلستر کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس نے پلستر پورا نہیں کیا ایک دیوار چھوڑ دی یا چھت چھوڑ دی تو محلہ اس کی اجرت میں تو کمی آئے گی کہ جو اس سے کام طے ہوا تھا اس کام کے مقابل میں اجرت ہوئی تھی ٹھیک ہے اب وہ اجرت جو ہے وہ نہیں دی ہے وہ کام پورا نہیں کیا ہے تو اجرت میں بھی کمی آئے گی صحیح اس کی گنجائش موجود ٹھیک ہے آخر میں آپ نے جو مثال دی اس پہ ایک وضاحت جیسے مستری یا مزدور جو دیہڑی پہ کام کرتے ہیں وہ تو الگ ہی ہوگا جی ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم گڑ شکر کا کام کرتے ہیں ہمارے پاس شراب بنوانے کے لیے لوگ گڑ لے کر جاتے ہیں تو کیا ہمارا یہ گڑ ان کو بیچنا شراب کے لیے جائز ہے یا نہیں اگر نہیں تو اس کی جو اب تک رقم کمائی ہے اس کا کیا کریں اللہ اکبر کبیر گڑ کا شراب سے کو تعلق ہے یہ تو بناتے ہوں گے کیا ہوتا ہے <clears throat> شراب بناتے ہوں گے جی استعمال ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اچھا اگلے سلسلے میں جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے محمد عمر ارض کر رہا ہوں ضلع بہاون سے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے دوست کی جس کی دکان ہے اور وہ مرد کو انگوٹھی بناتے ہیں مردوں کی انگوٹیاں کیا یہ جائز ہے یا نہ ہمارے فقائی کرام نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ کسی درجی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فاسکانا وضا پر کپڑے سیے ٹھیک مکرو تحریمی ہونا بیان کیا ہے فکا نے اسی لیے سنار کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ Uh, زیور مرد کے لیے حلال نہیں ہے وہ مردوں کے لیے زیور بنائے ٹھیک ہے غرب بات مرد کے لیے جو انگوٹھی بنیں گی وہ عورتیں تو نہیں پہنیں گی ٹھیک ہے ڈیزائن میں یکساں اختلاف ہے جی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے سنار کے لیے ایسے آئٹم بنانا جو جائز نہیں ہے جو شریعت نے جس کی مبارت کری وہ انگوٹھی نہیں بنا سکے ٹھیک ہے اگلی سوال میرا یہ ہے کہ ادھار سے جو قانون لاگو ہوتا ہے انٹرسٹ کا وہ تو حرام ہے سوال یہ ہے یہ جو انفلیشن ہے اگر میں کسی سے ایک کروڑا ادھار لیتا ہوں گھر خریدنے کے لیے اور وہ گھر خریدتا ہوں اور اس کو لاکھ روپے مہینہ کر کے واپس کرتا ہوں تو تقریباً آٹھ سال میں یہ پیسے اس کو پورے ہو جائیں گے واپس ہو جائیں گے لیکن آٹھ سال میں میرے گھر کی جو ویلیو ہوگی وہ تو تین ساڑھے تین کروڑ پر تک جا پہنچے گی اور اس کو اس کا جو کروڑ ہے وہ بھی لوٹ کے چلے گا تو اس میں جو انفلیشن کی وجہ سے یا افراد زر کی وجہ سے جو اس کی ڈی ویلیو ہوتی ہے کرنسی کی یا نوٹ کی اس کو ہم جس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا اس کو اس کی اجرت دیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ معیشت کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس سے واقف ہیں اور امید ہے جو میں ارض کروں گا وہ بھی اس کی حتا کریں گے جی دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ ایک راستہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو نہیں جانا ٹھیک ہے تو لاموہ لا آپ بہت سارے راستہ نکال لیں گے سود جو ہے وہ حرام ہے صحیح اور ایک کروڑ روپیہ انہوں نے کسی سے لیا جی اور لینے کے بعد گھر بنایا ٹھیک ہے اگر زیادہ دیں گے ایک کروڑ سے تو وہ سود ہوگا ٹھیک ہے اس زیادہ دینے کی کوئی بھی وجہ ہو بھائی آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے نا کہ بھئی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے جی جی تو پہلے بھی تو اتار چڑھاؤ ہوتا تھا اپ ڈاؤن تو ہے شروع سے دیکھیں ایک ہوتا کرنسی کا اتار چڑھاؤ ٹھیک ہے اس کا تو بڑا اچھا حل ہے تو بجائے پیسہ لینے کے یعنی پاکستانی کرنسی لینے کے ڈالر میں لے لے ٹھیک ہے تو وہ مستحکم رہتا ہے مستحکم کرنسی تقریبا مستحکم رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بات کی ہے کہ جو گھر خریدا ہے وہ مہنگا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے جو چیز لی ایک عادت یہی ہے کہ پراپرٹی مہنگی ہی ہوتی ہے سستی اور بہت زیادہ سستی ہونا ابھی تک سامنے نہیں آیا تو اس کا حل یہ ہے کہ بجائے آپ ایک کروڑ روپے قرضہ لینے کے جی آپ اس رقم کے مالک کو کہیں کہ یہ گھر میں خریدنا چاہتا ہوں آپ یہ گھر خرید کر مجھے بیچتے ایک کروڑ کا گھر آپ لے کے دے دیں ایک کروڑ کا گھر دس سالہ پیمنٹ پر ڈیڑھ کروڑ کا وہ بیچ دے ٹھیک ہے دو کروڑ کا بیچ دے تین کا بیچ دے ٹھیک ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے صحیح تو یہ دونوں باہمی اتفاق کے ساتھ ایک شدہ کر لیں ٹھیک تو یہاں قرضہ لائب ہو گیا ابھی قرضہ کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے موڈ آف ٹریڈنگ چینج ہو گیا ہے پہلے ایک لیا گیا تھا اب یہ کہ اس نے خود خریدا ہے जी. وہ مالک, وہ مالک ہے. ہے اس نے اپنا نفع رکھ کے بیچ دیا ہے ادھار میں صحیح اس عمل کے ذریعے کوئی سودی معاملہ لازمی نہیں آئے گا ٹھیک اور اصطلاح شریعت میں عمل کو کہتے مرا بحق مرابا ہاں مفتی صاحب نے جیسے تمید باندھ تھی امید ہے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور دیگر ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ ہوگا اور یہاں میں آپ کی ایک توجہ دلاتا چلوں بازوکات ہوتا یہ کہ آپ کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں لیکن شریعت کا جو حکم ہوتا ہے کسی نہ کسی زاویے پہ آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے کہ درست نہیں ہے آپ اسے صرف نظر کرتے ہیں اور اس لیے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں کہ وسفسا یہ ہوتا ہے کہ اگر جائیں گے مفتان اکرام کے پاس جائیں گے تو شاید پھنس جائیں گے تو دیکھیے پھنستے نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ دنیا میں بھی نکل جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی اس کی برکتیں اور کامیابی جو ہے وہ مقدر بن سکتی ہے اگلا سوال دیجیے شوکت حسین اب تاری ارض کر رہا ہوں مدینہ اولیا ملتان شریف قادر پر راما سے میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ میں ایک جگہ پر کام کرتا ہوں وہاں سے میں آرڈر لے لیتا ہوں اور فی پیس مجھے پچاس روپے کمیشن ملتا ہے آ, کمیز تیار کرنے کا تو میں مختلف گھروں میں لیڈیز کے اندر آ, وہ گھر والوں کے ذریعے پہنچا دیتا ہوں اور لیڈیز وہ کمیزیں تیار کر دیتی ہیں ہمیں پچاس روپے کمیشن وہاں سے مل رہا ہے جتنی مزدوری وہ دیتے ہیں ہم آگے مزدور کو اس میں سے بھی کم کر کے کیا یہاں سے مزید بچت بھی کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں پچاس روپے کمیشن تو ہمارا وہاں طے ہے کہ آپ اتنے پیس تیار کر کے لائیں آپ کو پچاس روپے کمیشن ملے گا چار سو روپیہ فی کمیز ہم آپ کو مزدوری دیں گے ہم آگے ساڑھے تین سو روپیہ لیبر سے بات کر لیں پچاس روپے ہمیں ادھر سے بھی بچ جائے پچاس روپے ہمیں ادھر سے بھی بچ جائے کیا ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے ہماری شرعی طور پر رہنمائی فرما دی ماشاء اللہ بڑا ہی الگ سوال آیا یہ جی اس مسئلے کے تین سو بنیں گی ٹھیک ایک سو روپئے گی کہ یہ اپنا انویسٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کپڑا خریدیں ٹھیک ہے لوگوں کو دیں صحیح ان کے ساتھ جو مرضی قیمت تے کریں اور پھر آگے کمپنی کو اپنا نفع رکھتے بیچ دیں ٹھیک ہے یہ پہلے صورت بنی صحیح یہ صورت انہوں نے نہیں اپنا ہوئی صحیح دوسری صورت یہ ہے کہ یہ خود وینڈر بن جائے ٹھیک ہے ابھی یہ کمیشن میں کام کر رہے ہیں نا جی ٹھیک نہیں ہے جی جو بروکر ہے وہ صرف دو پارٹیوں کو ملوانے کا کام کرتا ہے اور کمیشن لیتا ہے صحیح ریچ کا ٹاپ لینے کا وہ اختیار نہیں رکھتا ٹھیک تو اگر یہ صورتحال رہتی ہے کہ یہ کمیشن ایجنٹ ہے اس صورتحال میں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جناب مزدوروں سے جو تیشا ہے وہ اس سے کم دیں ان کو ٹھیک ہے یا اس سے کم پہ ان کو راضی کریں ٹھیک یا آگے یہ بتائیں کہ جناب یہ جو ہے وہ اتنے میں سلوایا ہے حالانکہ اتنے میں نہ سلوایا ہو کم میں سلوایا ہو بروکر ایسا نہیں کر سکتا تیسری صورت یہ ہے کہ خود وینڈر بن جائے ٹھیک ہے کچھ ٹھیک بن جائیں کمپنی سے جو ہے وہ معاہدہ ٹھیک کر لیں کہ آپ کو ہم پر پیس تیار کر کے دیں گے اور اتنے پیسے آپ سے اجرت لیں گے ٹھیک ہے اب آگے ہم کیا کریں گے وہ ہم جانے آگے کیا کریں گے یہ ان کا میٹر ہے ٹھیک ہے بھلے میٹیر کمپنی کا ہو لیکن جو گری اور جو بناوٹ ہے اور جو ایک عمل ہے اس کے اندر اس کے یہ وینڈر بن جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو وینڈر کی صورت ہوئی کمیشنٹ کی صورت ہوئی اور تیسری صورت ہی خرید و فروخت کی ٹھیک ہے این ممکن ہے کہ ان کی حیثیت وینڈر کی ہو ٹھیک ہے این ممکن ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کمیشن سے اس کو تعبیر کر رہے ہوں تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کمیشن ایجنٹ بننے میں اور وینڈر بننے میں کیا فرق رہے گا ٹھیک ہے جی تین صورتیں بیان کر دی گئی ہیں جو ممکنہ ہیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی <coughs> عبد اللہ میں تاریخ پنجاب کے شہر بہارپور سے اسی طرح سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کھانے کے لیے بھی ریٹ جو ہے نا وہ کم کرایا جاتا ہے ہوٹل سے جب کالے پیسے مانگتے ہیں یہ بہت زیادہ پیسے آپ کچھ کم کریں الحمد اللہ ہمارے علاقے میں اسی صاحب یہ بھی ہے کھانا کھانے کے دوران بھی ریٹ کم کرایا جاتا ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے جی گوے انفارمیشن دی نے جو ہمارے علم میں تھا کہ کھانے پہ کمی نہیں ہوتی تو یہ جی اگلا سوال دیجیے سوال یہ ہے کہ ہم حجام کا کام کرتے ہیں نا تو یہ شریعت کے مطابق اس کے بارے میں پوچھنے کی جائز ہے یا ناجائز حجام جو کام شریعت کے مطابق کرے گا وہ جائز ہوگا جو خلاف ورزی کرے گا وہ ناجائز ہوگا جیسا کہ داڑھی مونڈنا یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ناجائز ہے ایک مٹھی سے کم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اچھا بال عام طور پر جس طریقے سے شروفہ کٹواتے ہیں شروفہ جو ہے اس کے کاٹنے میں تو کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بعض بعض اوباش قسم کے جو لوگ ہیں وہ جو کٹنگ کرواتے ہیں وہ تو بڑی ہی عجب و غریب اور قزا جو ہے نا قائن قزا کے حکم میں بھی آ جاتی ہے قزا ناجائز ہے یعنی قزا یہ ہوتی ہے کہ بالکل اگلے حصے میں بال رکھنا بالکل اگلے حصے میں ٹھیک ہے اور سارا جو نا پیچھے سے غائب ہو تو اس کی تو بالکل مانت آئی ہے آج میں اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے بال ہیں سیٹنگ سے جو رکھتے ہیں اس میں تو کوئی حاضر نہیں ہے مطلب بالوں کا مسئلہ کم رہے گا ٹھیک ہے لیکن داڑھی جو ہے وہ کیسے مڑ سکتا ہے ٹھیک مڈوانا جو ہے وہ ناجائز ہے تو اس میں مدد اور معاون بننا یہ بھی جائز نہیں ہوگا یعنی شریعت نے جو حدود کام بہت سارے کام کرتا ہے مطلب بعض جام جو ہے اس کے دکان میں وہ بھوسا کھانے بھی ہوتے ہیں جی تو وہ ایک سروس دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جائز ہے اس میں کوئی آج نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سارے اجام جو ہے وہ چھوٹے شہروں کے اندر کھانا بھی پکاتے ہیں ٹھیک مطلب کہ کھانا پکانے کی فیلڈ بھی ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے یعنی بندر دو کام کر کرتے ٹھیک ہے بہت سارے اجام جو ہے وہ شادی بیاہ میں آتے ہیں اور وہاں کے اعلان کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے چٹھی بھی گھروں میں جا کے بانٹ کے آتے ہیں کارڈ بانٹ کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو شہر کے اندر جو ہجام ہے گاؤں کے اندر جو ہچام ہیں ٹھیک ہے ان کے بہت مختلف کام ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ڈیفینس کرسٹن چلے جائیں گے جی تو ہے کہ آپ کسی کو اجام کہہ سکیں ٹھیک ہے جی تو نام ہی نئے ہوں گے اس کے تو کیا نام ہوتا ہے سیلون وغیرہ بن گئے اور جو ہے ہیئر ڈریسر وغیرہ بن گئے اور اس میں مزید جو ہے وہ وسط آ رہی ہے تو بہرحال اصولی طور پہ مفتی صاحب نے پیغام دیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں دیکھ کر جو کام ہے اس کی اجازت ہے جو کام صرف سے جائز ہیں ٹھیک ہے اس پر سروس بھی جائز ہے ٹھیک ہے وہ پیچھے سے انہوں نے انفارمیشن دی کہ کھانے کے ریٹ بھی کم کرا لیں تو جائز تو ہے نا کھانے کے بھی ریٹ کم کرانا پہلے اگر کرواتے ہیں تو کوئی آئیں نہیں ٹھیک ہے پہلے کرا لیں ٹھیک اگلا سوال دیجیے زکوت کی رقم قبرستان کے اندر جو گڑے ہوتے ہیں ان میں ان پیسوں سے مٹی ڈالی جا سکتی ہے تاکہ وہ بھر جائے اور مردوں کے لیے جگہ زیادہ ہو جائے زکاط کی رقم زکت سمجھ میں ایک ہوتا ہے مفاد اماں کے کام ٹھیک ہے ہمارے فقائے کرام نے پلوں کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ جو پل وغیرہ بنائے جاتے ہیں جی مفاد اماں کے کام ہیں اور ان کے لیے ہلائے شری کے ذریعے جی زکات کی جو رقم ہے خرچ کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے خاص مردے کے متعلق بیان ہوا کہ مثال کے طور پر کوئی مردہ لوارش پایا گیا ہے اس کی مدد کرنی ہے ٹھیک ہے اب وہ تو جاندار ہیں نہیں کہ زکوٰۃ کا جو, جو, جو فریضہ وعدہ کر سکے تو ہلا کروا کے جو ہے وہ اس پر خرچ کرنے کے رعایت فقائق کرام میں دی ہے ٹھیک ہے تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ قبرستان ہے قبرستان ایک وقف زمین ہوتی ہے اور مفاد عما اس سے جو ہے وہ متصل ہوتی ہے اور اب یہاں دو صورتیں بن رہی ہے ایک تو یہ مثال کے طور پر ایک, ایک جگہ گڑا ہے ٹھیک ہے اور زکات دینے والوں نے ہی وہاں اپنی قبریں مختص کرنی ہے ٹھیک ہے تو, تو اپنی زکوات سے خود ہی فائدہ اٹھائیں گے یہ جائز نہیں ہے تو صحیح دوسرا یہ ہے کہ امت المسلمین اس سے فائدہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو وقف زمین کے اوپر یہ کام کریں گے ٹھیک ہے بہتر تو یہ ہے کہ دیگر وسائل سے اس کام کو برو کر لایا جائے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ زکات کی رقم ہلا کرنے کے بعد جی یہاں استعمال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں استعمال ہو سکتی ہے آپ نے ایک اصول بھی دیا اس اصول کو کیا جو عوام ہے عام افراد ہیں ہم جیسے کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پہ انہیں لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس طریقے سے زکات استعمال کر لیں زکات کے استعمال کرنے کے لیے شریف فقیر کی ملکیت جی زکات ایک دی جاتی ہے پرسنس کو افراد کو ٹھیک ہے افراد کو تو ضابطہ شریعت نے بڑا کلیئر بیان کیا ہے ٹھیک ہے کہ جو غربت کی لکیر کے اس پٹی کے نیچے ہوگا اس کو زکا دی جائے گی صحیح اور جو اس پٹی سے اوپر ہوگا اس کو نہیں دی جائے گی صحیح تو وہ پوری تفصیل کتابوں میں موجود ہے ہم نے بارہ بیان کی کہ شریف فقیر کون ہوتا ہے ٹھیک دوسری جگہ وہ آ جاتی ہے کہ جہاں پر اداروں کا معاملہ آ جاتا ہے صحیح صحیح یا مفاد عماں کے معاملات آ جاتے ہیں جی میں نے پلوں کی مثال دی بعض اوقات ہاسپٹلس میں مریض آتے ہیں نادار مریض آتے ہیں وہاں زکوات کی ادائیگی کا معاملہ جاتا ہے ٹھیک وہاں مشینیں رکھنے کا معاملہ جاتا ہے تو عوام کو تو کسی بھی اصول کو اپلائی کرنے کا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہر کیس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے ٹھیک کس بات کی گنجائش موجود ہے متبادل ذرائع موجود ہیں یا نہیں ہے ٹھیک علماء کا کام ہوتا ہے اپلائی کرنا ٹھیک رنگ کا کام ہوتا ہے ٹھیک تو آپ نے بھی یہی کرنا جب کوئی اس کے علاوہ بھی صورت ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہاں لگ جائے گی تو بھی رشتہ ایل سنت سے کسی مستند سنی عالم اور مفتی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اور پھر ہی وہ کام کرنا ہے اگلی کال دیجئے مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا رولنگ شارٹر کا کام ہے اور اسکوائر فٹ سے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو پہلے ریٹ طے ہو جاتا ہے کہ اتنے روپے پر اسکوائر فیٹ ہم کام کریں گے پھر اس کے بعد میں طے ہونے کے بعد میں جب فائنل جب پیمنٹ دینے کی باری آتی ہے تو پارٹی اس میں پیمنٹ کم کراتی ہے اور ابھی ریواج سا چل گیا ہے تو اب ایسی سورت میں جو پارٹی جو معلوم ہے کہ پیسے کم کرانے کرائیں گے ہی کرائیں گے تب ایسی صورت میں کیا کیا جائے اگر ریٹ بڑھاتے ہیں تو وہ کسی اور جگہ چلا جائے گا ریٹ کم کرتے ہیں تو وہ پھر اور فائنل کے ٹائم اور پیمنٹ کم دیں گا تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کام کس کا بہن کیا تھا رولنگ وغیرہ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں گرافکس ہوتی ہیں آج کل دیواروں پہ اس قسم کے کام جو اسکوائر فٹ کے حساب سے ہوتے ہیں اسکوائر فٹ پہ ریٹ طے ہو جاتے ہیں اور پھر مجبوری طور پہ جب سارا کام ہو جاتا ہے وہ ناپنے کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ اسکوائر فٹ ہے دیکھیے آئیڈیل صورت تو یہی ہے کہ کام سے پہلے جو ریٹ طے ہوئے آئیڈیا صورتحال تو یہی ہے کہ کام سے پہلے ریٹ طے کیے جائے ٹھیک ہے اور جو ریٹ طے کیے اسی پر جو ہے بندہ قائم رہے اپنی زبان پر قائم رہے اب ممکن ہے کہ کام اس کیٹیگری کا نہ ہوا جو بات ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس میں تو کسٹمر کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ اس کمزوری کی وجہ سے پیسے کم کروانے کی درخواست کرے ٹھیک ہے بلکہ وہ استقاقت رکھتا ہے تو درخواست کیا کرے گا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کام مکمل اسی طریقے سے ہوا ہے جو طے ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب کسٹمر کا حق تو نہیں منتا پیسے وہ کم کروائے کیونکہ طے ہو چکا ہے لیکن میں نے شروع میں ارد کیا ہے کہ اب یہ جو ایک معاملہ ہے اس قدر شائع اور ضائع اور معروف ہے کہ اسے مایوب بھی نہیں سمجھا جاتا جی تو اب کام ہو چکا ہے اب ایسا تو ہے نہیں کہ پارٹی بھاگ جائے گی جی تو یہ چاہیں تو پیسے کم نہ کریں ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے ٹھیک ہے ان کو استحکا کے کا کریں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ایک करे करें करें। بندہ ریکویسٹ کر رہا ہے اخلاقیات کا تقاضا کر دیتا ہوں جی کر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس میں انہیں کرنا چاہیں کریں نہیں کرنا چاہیں نہیں کرنا چاہے نہ کریں ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا انشاءاللہ شاء کل دوپہر آپ ایک بجے یہ سلسلہ مقرر ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے مدنی چینل کا جو فیس بک لائیو کا پیج ہے اس پر بھی لائیو گیا ہوگا تو وہاں سے بھی آپ جب چاہیں تو اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہمارا سلسلہ ہے ون نائنٹی نائن جی اگلا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ ٹو ہنڈریڈ ہوگا اللہ نے چاہ سلسلہ جو ہنڈریڈ ہوگا کوشش کریں گے کچھ خاص ہو جائے کوشش تو ہے اس صاحب کو پتہ نہیں آپ کو ہم بتا نہیں سکیں لیکن انشاءاللہ شاء کوشش ہے کہ کچھ اس میں خصوصی سلسلہ ہو جائے ہمارا جب احکام تجارت کا ہنڈریڈ ایپیسوڈ ہوئی تھی تو جب بھی ہم نے کچھ خصوصی کرنے کی کوشش کی تھی کچھ دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی آپ لوگوں کے لیے اللہ نے چاہا تو آئندہ اتوار کو دو سو وا سلسلہ جو ہوگا اس پہ بھی کچھ کوشش کریں گے اللہ میں توفیق کا تھا فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم